میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه القلوب تصدع كما يصدع اذا اصابه الماء قیل یا رسول اللہ قال کثرۃ ذکر الموتی وتلاوت او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم و یسرسانی یفقاہ کو ولاۃ و تم خیر آمین یا رب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے سامنے کچھ مرکبات لکھوں گا اس حدیث میں سے اور امید کروں گا کہ آپ ان مرکبات کو انشاء اللہ تعالیٰ پہچاننے کے قابل ہوں گے یہ جانتے ہوئے کہ مرکب جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے ایک مرکب تام اور ایک مرکب ناقص مرکب تام جسے ہم جملہ کہتے ہیں اس کی دو اقسام ہوتی ہیں ایک جملہ اسمیہ اور ایک جملہ فیلیا تو مرکب تام میں ہم جملہ اسمیہ پہچاننے کی کوشش کریں گے اور جملہ اسمیہ کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ مارفا بلس نکرا کمبینیشن آپ نے دیکھنا ہے اگر مارفا بلس نکرا کمبینیشن ہے تو آپ کا ذہن جو ہے وہ جانا چاہیے جملہ اسمیا کی طرف اور دونوں مرفو ہوں گے تو کنفرم ہو جائے گا اوکے جی اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم مرکب ناقص فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ کون سا ہے یہ کیونکہ مرکب ناقص ہم تین عدد پڑھ چکے ہیں مرکب شاعری مرکب توصیفی اور مرکب اضافی مرکب شاعری کو پہچاننے کا طریقہ ہے کہ پہلا اسم اشارہ ہوگا تو مرکب اشاری ہوگا کس صورت میں جب وہ مرکب ناقص ہوگا جب آپ نے مرکب تام کینسل کر دیا جملہ اسمیہ کینسل کر دیا تو اب آپ جو مرکب ناقص پہچان رہے ہوں گے وہ مرکب اشاری کب ہوگا جب پہلا اسم اشارہ ہوگا وہ مرکب توصیفی کب ہوگا جب دوسرا اسم صفت ہوگا اور وہ مرکب اضافی کب ہوگا جب پہلا اسم علیہ لام کے بغیر تنوین کے بغیر اور دوسرا اسم مجرور ہو تو ہر مرکب ناقص کی اپنی پہچان ہے امید کرتا ہوں کہ آپ پہچانیں گے اور جب بھی آپ مرکب ناقص کو پہچانیں تو ساتھ اس کا اعراب بھی بتا دیں گے کہ یہ مرفوع مرکب ناقص استعمال ہوا ہے یا منصوب یا مجرور تو یہ حدیث میں ناقص صاحب سامنے بیان کی ہے اس میں نبی کریم وسلم نے پہلے ہی ایک مرکب ایک مرکب کو ذکر کیا ہے کیونکہ میں جواب دینے لگا تھا پہچانا آپ نے تو حدیث میں لفظ ہیں آپ نے فرمایا ہل کو حاضل القلوبہ مرکب ہے چیک کریں گے ہم جی یہ تام ہے اور تام میں صرف جملہ اسمیا پڑھا ہے تو جملہ اسمیا پروو کرنے کی کوشش کریں گے کہ جملہ اسمیا ہے یا نہیں ہے جی جملہ اسمیہ ہے نہیں کیونکہ اگر ہم اسے مفتہ اور خبر مانیں تو پہلی بات تو یہ کہ مارفا پلس مارفا کمبینیشن ہے خبر ایک پرسنٹ مارفا آ سکتی ہے لیکن اگر غور کیا جائے تو مرفو آپ کو نظر نہیں آ رہا پہلا اسم جو ہے اس میں اشارہ ہے اور اس میں اشارہ واحد اور جمع والا جو ہے وہ مرفوع بھی ایسے ہی ہوتا ہے منصوب بھی ایسے ہی ہوتا ہے مجرور بھی ایسے ہوتا ہے تو یہاں سے نہیں آپ پہچان پا رہے لیکن ساتھ جو لام والا اسم لگا ہوا ہے اس سے پتہ چل رہا ہے آپ کو کہ کلوب جو ہے کلفی جمع جمع, جمع مقسر ہے اور جمع مکسر جو ہے مرفوع پیش کے ساتھ آتا ہے منصوب زبر کے ساتھ آتا ہے اور مجرور زیر کے ساتھ آتا ہے تو یہ منصوب استعمال ہوا ہے تو جملہ اسمیاں یہ ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہو گیا نا تو یعنی جملہ اسمیا کو کینسل کرنے کے آپ کے پاس بہت سارے دلائل ہیں کہ جملہ اسمیا کیوں نہیں ہے اب مرکب ناقص کی طرف آئیں گے تین مرکبات ناقسا ہم نے پڑھے ہیں اشاری توصیفی اور اضافی ہاں جی تو کون سا ہے اشاری. اشاری پہلا اسم میں اشارہ تو پکا مرکب اشاری ہو گیا ساتھ نوٹ کر لیں کہ القلوب چونکہ غیر عاقل کی جمع اس لئے ہے اس لیے اشارہ واحد مونس لگا ہے تو حاضل القلوبہ یہ مرکب اشاری ہے اور اس کا اعراب کیا ہے منصوبہ ماشاء ماشاءاللہ تو نبی کریم وسلم نے حدیث میں مرکب اشاری کو استعمال کیا منصوفہ میں اور فرمایا کہ ان حاضل القلوبہ تصدو بے شک یہ دل ترجمہ ہوگا اس کا یہ دل بے شک یہ دل زنگ پکڑ لیتے ہیں ان دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے کما بالکل اس طرح جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے ادا اسابا الما جب اس پر پانی پڑتا ہے اللہ کے نے یہ فرمایا تو جو آپ کے سٹوڈنٹس تھے صحابہ ان کی طرف سے جو سوال آیا وہ نوٹ کرنے والا ہے سوال ان کی طرف سے یہ نہیں آیا کہ جی دلوں کو بھلا زنگ کیسے لگ جاتا ہے جب دلوں کو زنگ لگ ہی جاتا ہے تو ان کا رنگ کیسا ہو جاتا ہے اس طرح کا کوئی سوال نہیں آیا سوال آیا تو صرف یہ آیا کہ ما جلا یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زنگ کو دور کیسے کیا جائے آپ نے فرما دیا کہ زنگ لگ جاتا ہے تو لگ جاتا ہے بس آپ ہمیں بتائیں کہ اب اس زنگ کو اتارنا کیسے ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنگ اتارنے کا فارمولہ دو مرکبات کی صورت میں دیا ایک مرکب آپ نے فرمایا کسرت الموتی اور دوسرا ارشاد فرمایا و تلاوت دو مرکبات آپ کے سامنے ہیں ہم پہلے دوسرے مرکبے بات کریں گے تلاوت القرآنی ہاں جی مرکب ہے مرکب کسے کہتے ہیں کم از کم دو الفاظ کا مجموعہ تو مرکب ہے مرکب تام جملہ اسمیہ ہے نہیں ماشاءاللہ اللہ آپ کو دیکھیں پہچان ہوگی آپ قرآن میں سے کوئی بھی مرکب پکڑ کے اس کو پروو کر سکتے ہیں کہ جملہ اسمیہ ہے یا نہیں ہے الحمدللہ جملہ اسمیہ نہیں ہے کوئی پوچھتا ہے کیوں نہیں ہے آج سے بھی جملہ اسمیہ ماشاءاللہ کہیں گے جی اگر اسے مبتدا مانے اور اسے خبر مانے تو دوسرا مرفوع نہیں ہے اور مبتدا خبر دونوں مرفو ہوتے ہیں جملہ اسمیہ کے جو دونوں پارس ہیں مرفو ہوتے ہیں اس لیے جملہ اسمیہ ہاں نہیں ہے اب ہم آئیں گے مرکب ناقص کی طرف ٹھیک ہے جی جی آصف کوئی پوچھتا ہے کون سا مرکب ناقص ہے مرکب اشاری ہے کوے گا کیوں نہیں ہے اشاری تو آپ کہیں گے جی پہلا اشارہ ہی نہیں ہے مرکب توصیفی ہے نہیں ہے کیوں اس لیے کہ دوسرا اسم صفت نہیں ہے اور دوسرا چاہ ہے کہ دونوں آپس میں برابر ہی نہیں ہے ایک مزکر ہے ایک مونس ہے ایک مرفو ہے ایک مجرور ہے بالکل ہی کوئی میچ نہیں ہے مرکب توسیفی میں تو ہنڈریڈ پرسینٹ میچ ہوتا ہے تو پھر تیسرا مرکب ناقص مرکب اضافی اور اس کو پرو کیسے کریں گے پروو یہاں سے شروع کریں گے کہ پہلا اسم لام کے بغیر ہے تنوین بھی نہیں ہے اور دوسرا اسم مجرور ہے تو مرکب اضافی فائنل ہوا اور ترجمہ کرتے ہوئے مرکب اضافی کا پیچھے سے آپ ترجمہ کریں گے قرآن کی تلاوت اور یہ بھی بتا دیں گے کہ مرکب اضافی جو ہے عراب کے اعتبار سے کیا ہے مرفو ٹھیک ہے کہاں سے پتا چلا مضاف سے کیونکہ مرکب اضافی کا عراب پہچاننا آپ نے مضاف سے ہے مضاف لینا تو ہونا ہی جرم ٹھیک ہے وہاں سے عراب نہیں پہچانا تو ماشاء جی آپ نے دو مرکبات ناقصہ پہچان لی اب ہم آتے ہیں اپنے تیسرے مرکب کی طرف جو کہ کثرت و ذکر موتی ہے پہلی بات مجھے بتائیں یہ مرکب ہے مرکب کسے کم از کم کا مجموعہ تو یہ تو تین الفاظ کا مجموعہ ہے دو الفاظ کا مرکب ہوتا ہے تو تین الفاظ کا مجموعہ تو زیادہ مرکب ہوگا ٹھیک ہے یہ تو پکا مرکب ہے اچھا اب تین الفاظ کا مجموعہ مرکب جبلا اسمیا بنینی رہ نظر ہی آ رہا ہے ٹھیک ہے نا مرفو مجرور بات ہو رہی ہے تو گویا مرکب ناقص ہی ہے مرکب ناقص میں اگر ہم چلیں تو اشاری ہے توسیفی ہے ٹھیک اضافی کو چیک کریں ذرا اضافی کو چیک کرنے کا طریقہ کہ پہلا اسملفلام کے بغیر ہو اور تنوین بھی نہ ہو چیک کریں کثرت لفظ کے اوپر نہ تو علیف لام ہے نہ تنوین ہے تو ذہن بن رہا ہے آپ کا مرکب اضافی جی. اسم کو آپ مضاف بنا دیتے ہیں مضاف بنا دیں اوکے جی آگے چیک کریں آگے ہے ذکر کا لفظ ذکر مجرور ہے اور مضافلہ مجرور ہوتا ہے Okay, جی مزافل میں ضرور ہوتا ہے نا لہذا کنفرم ہو گیا کہ یہ مزافل ہے لیکن یہ مرکب ابھی آگے چل رہا ہے پھر آپ نے ذکر لفظ میں مزید غور کیا ذکر لفظ میں بھی آپ کو مزاح والی کوالٹیز نظر آ گئی ذکر لفظ میں بھی مزاح والی کوالٹیز نہیں ہیں کیا ہے مزاح والی کوالٹیز لام بھی نہیں ہے تنوین بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اچھا یہ مزاف علیہ جو ہے یہ مزاف بھی بن رہا ہے اس کے لیے مزاف الہ ہے اگلے کے لیے مضاف بن سکتا ہے تو دیکھیں اگر اس کو ہم مضاف بنا دیں تو اگلا چیک کریں مجرور ہے لہذا مضاف الہ بن گیا تو فائنل ریزلٹ نکلا مرکب اضافی اب فرق کیا ہے اس مرکب اضافی میں اور اس مرکب اضافی میں فرق یہ ہے کہ یہ مرکب اضافی سمپل مرکب اضافی تھا سادہ مرکب اضافی اس مرکب اضافی کو ہم کہہ دیں گے کہ کمپلیکس مرکب اضافی کیوں اس مرکب اضافی میں ایک مذاف ہے ایک مزافل ہے اس مرکب اضافی میں دو مذاف ہیں دو مضافل ہیں تو ہمارا مرکب اضافی میں اگلا ٹاپک ہے پیچیدہ مرکب اضافی جس کا نام میں نے کمپلیکس مرکب اضافی آپ کے سامنے رکھ دیا یعنی پیچیدہ مرکب اضافی کوئی الگ سے مرکب ناقص نہیں ہے بلکہ مرکب اضافی کو تھوڑا سا ہم نے بڑھا دیا ایسا مرکب اضافی جس میں ایک سے زائد مضاف اور مضاف الہ پائے جائے تو ہم نے کیا کہا پیچیدہ مرکب اضافی کو ایسا مرکب اضافی جس میں ایک سے زائد مضاف اور مضاف الہ پائے جائیں یعنی چیک کرنے کا انداز آپ کا وہی ہے پہلا اسم الفلام کے بغیر تنوین کے بغیر مضاف ہو گیا دوسرا مجرور پہلا الفلام کے بغیر تنوین کے بغیر مضاف ہو گیا دوسرا مجرور مضاف علیہ ہو گیا اور اگر دوسرا بھی آپ کو الفلام کے بغیر اور تنوین کے بغیر نظر آئے اور آگے چیز چل رہی ہو ٹھیک ہے تو آپ نے اسے پھر مضاف بنا دینا ہے اور اگلا چیک کر لینا ہے مجرور ہوگا تو وہ مضافہ لے ہوگا اور یوں آپ کا پیچیدہ مرکب اضافی بن جائے گا ترجمہ کرتے وقت اسی طرح ہوگا جس طرح سادہ کا کرتے ہیں آپ جہاں پر مرکب اضافی ختم ہوتا ہے عربی کا وہاں سے اردو کا مرکب اضافی شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے ترجمہ کس کا کرنا ہے موت کا ٹھیک ہے یہاں سے ترجمہ شروع کر کرنا موت اس کے بعد ذکر ہے کے بعد کسرت ہے اب ان کے درمیان میں کا کے کی مناسبت سے لگا لیں کیا لگائیں گے جی موت کے ذکر کی کسرت موت کا ذکر کی کثرت بنے گا نہیں ٹھیک ہے اگر ذکر کی جگہ ہم یاد لگا دیں تو اب کیا کریں گے موت کی یاد کی کثرت تو ایسا مرکب جس میں ایک سے زائد کا کے کی آ یہ بھی اس کی کا سی ڈیفینیشن ہے تو کثرت ذکر الموتی موت کی یاد کی کثرت اور قرآن کی تلاوت تو یہ نبی علیہ وسلم نے فارمولہ دیا دل کے زنگ کو اتارنے کا پھر سنیے گا حدیث اب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہ حاضی ہل کلو بے شک یہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں کما یسد الحدید ما بالکل اس طرح جس طرح لوہا زنگ آلود ہوتا ہے جب اس پر پانی پڑتا ہے سوال کیا گیا ماں جلا اہا یا رسول اللہ اللہ کے رسول علاج بتائیں زنگ کو دور کرنے کا طریقہ بتائیں تو آپ نے دو مرکب اضافی علاج بتائے ایک سادہ مرکب اضافی ایک پیچیدہ مرکب اضافی کثرت ذکر الموتی و تلاوت القرآنی موت کی یاد کی کثرت اور قرآن کی تلاوت ہاں جی عبداللہ موت کی یاد کی کثرت کیا مطلب ہے اس کا اچھا زیادہ یاد کریں یعنی ہر نماز کے بعد ایک تصویر موت کی کریں موت, موت موت موت موت موت موت موت موت ہاں موت آنی ہے تو زیادہ سے زیادہ یاد کیسے کریں گے تو موت, آ موت کیسے آ سکتی ہے سودے سوتے بھی آ سکتی ہے تو کیسے یاد کرنا ہے ہاں عبد جی آبد صاحب کثرت ہر معاملے میں, میں موت کو یاد رکھنا یعنی اب جو بھی معاملہ کرنے لگے جو بھی کر رہے ہوں آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یار میں نے ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہا میں نے مر جانا ٹھیک ہے اس کا سب سے بڑا پتہ فائدہ کیا ہوتا ہے میں نے جو سب سے بڑا فائدہ دیکھا نا اس کا اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ادھار لیتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کب مر جانا ہے آپ نے یہ جو ہم کرتے ہیں نا جی کل دے دوں گا اگلے ہفتے لے لینا اگلے مہینے کی تنخواہ میں سے کاٹ لینا آپ کو تو اگلے لمحے کا نہیں پتہ اور آپ اگلے مہینے کی تنخواہ میں سے کٹوا رہے ہوتے ہیں یعنی اتنا یقین ہے آپ کو یار اپنی زندگی کا حضرت عمر بن عبد العزیز کے بارے میں آتا ہے نا ایک مرتبہ انہوں نے وزیر خزانہ کو ای میل کیا کہ جی مجھے نیکسٹ منتھ کی سیلری جو ہے وہ ایڈوانس میں دے دی جائے تو جواب جو آیا وہ یہ تھا کہ آپ گارنٹی دے دیں اگلے مہینے زندہ رہیں گے تو آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتے تو پھر حضرت عمر نے لے لی سیلری نہیں لی نا اس لیے کہ ان کے پاس گارنٹی نہیں تھی اوکے okay. تو موت کی آپ کی کثرت اور قرآن کی تلاوت قرآن کی تلاوت کے حوالے سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں قرآن کا کوئی سفا ایسا نہیں ہے جیسے موت کا تذکرہ نہ ہو چاہے ڈائریکٹلی چاہے انڈائریکٹلی ٹھیک ہے تو گویا دونوں ایک ہی چیز ہے آپ قرآن کی دلاوت اپنی زندگی میں شامل کر لیں آپ کو قرآن موت یاد دلاتا رہے گا قرآن آپ کو ہر لمحے ہر صفحے پر موت یاد دلاتا رہے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو زنگ لگ چکے ہیں یا تو بتائیں نہیں لگے ہوئے لگے ہوئے کیوں مانتے لگے ہوئے نا تو فارمولہ تو اللہ چودہ سو ساڑھے چودہ سال پہلے دے دیا تھا زنگ اتارنے کا فارمولہ لیکن اس پہ عمل نہیں کر رہے ہم اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو پیشیدہ ملک کا سمجھ میں آ گیا تو ماجی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ دو گھنٹے یہاں پتہ نہیں چلتے یہاں اور لیول ہوتا ہے وہاں اور لیول ہوتا ہے تو بالکل یہ انسانی کیفیت ہے اور یہ ہمیشہ سے رہی ہے آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ گھر سے عجیب کیفیت میں نکلے ہیں اور ان کی زبان پہ الفاظ تھے کہ نافع کا حنزلہ نافہ کا حنزلہ نافہ کا منافق ہو گیا تو منافق ہو گیا تو انہوں نے یہی بات کی کہ اللہ کے رسول کا لیول بڑا ٹاپ پہ ہوتا ہے. لیکن جیسے گھر آتے ہیں اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں تو ایمان کا لیول وہ نہیں رہتا یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ اب صحابہ کا کنسرن اور لیول کا تھا انہوں نے اسے منافقت سمجھا کہ یہ منافقت ہے ٹھیک ہے یہاں کچھ وہاں کچھ تو منافقت نہیں تو اور کیا لیکن ابو وکر زور نے فرمایا کہ اللہ کے علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں آپ کے پاس گئے آپ نے سنی بات اور کہا کہ نہیں یہ منافقت نہیں ہے تمہاری وہ کیفیت جو میری مجلس میں ہوتی ہے اگر ہر وقت رہے تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں پہ مسافر کریں یہ کیفیت تو گاہے گاہے حاصل ہوتی ہے یعنی یہاں سے پھر ریزلٹ نکالنا ہے کہ ایمان جو ہے یہ بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے ٹھیک ہے نا اس پہ پوری علم و کلام کی بحث ہے کہ ایمان جو ہے بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے تو یہ ایمان کا بڑھنا گھٹنا لیول اوپر نیچے ہونا یہ ہوتا ہے اس لیے کہتے ہیں نا اچھی مجالس میں بیٹھے قرآن کی مجالس میں بیٹھے تاکہ آپ کا ایمان کا لیول جو ہے گراف اوپر ہی رہے ذرا آپ ادھر نکلیں گے تو لیول وہ نیچا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بات جو ہے کہیں کی کہیں چلی جاتی ہے تو پیچیدہ مرکے میں زعفی الحمدللہ جی سمجھ میں آ گیا جی ہسن جی ہاں اگر ذکر والی جگہ پہ الفلام والا لفظ آ جائے تو آصف کیا ہوگا نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں پر ذکر کی جگہ پر از ذکر ہوتا ٹھیک ہے پھر مضافی ہے تو خالی ہوگا پھر یہ مضاف نہیں ہوگا سمجھ آ گیا پھر یہ مضاف نہیں ہوگا بڑی پیاری بات کی ہے حسن نے تو اسی سے میں ایک کنسٹرکشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ سمجھ میں آ جائے گی اور اگر نہ آئی تو حسن ہوگا اور آپ ہوں گے ٹھیک ہے الف لام نہیں ہے تنوین نہیں ہے مذاح بن رہا ہے اگلا مجرور ہے مزافل ہے پہلے جو ہے وہ تو بناؤ نا اب آگے بھی کچھ موجود ہے آگے والا مزافل ہے بننا ہے یا نہیں بننا اس کے لیے اسے مضاف ہونا ضروری ہے نا اگر اسے مضاف بنا ہے تو مضاف کا رول اپلائی نہیں ہو رہا ابلام آ گیا, وہ تو ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ہمیں کہہ دیا گیا کہ یہ مرکب ہے اور اسے آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے اور میننگ فل مرکب ہے بے بےتکا مرکب نہیں ہے یہ نہیں کہ غلطی ہے اس میں اس کے میننگز بھی نکلیں گے کیا نکلیں گے وہ بھی نکالتے ہیں پھر اب آپ نے غور کرنا ہے کہ یار ار رجل مارف ہے اصال مارف ہے واحد ہے اص والے واحد ہے رجل مزکر ہے اص والے مزکر ہے مجرور ہے اصال مجرور ہے او یہ مزاف نہیں بن رہا بلکہ مسو بن گیا کچھ نہ کچھ تو بننا ہے نا سمپل آپ کو دوسرا جب صفت کے طور پہ نظر آ تو پہلے ہی فیصلہ کر دینا چاہیے تھا آپ کو لیکن آپ نے فیصلہ نہیں کیا بلکہ یہ کیا کہ اس کو موصوف صفت بنا دیا گویا آپ کا مزافل ہے جو ہے نا یہ موصوف صفت کا مجموعہ ہے ٹھیک ہے موصوص صفت کا مجموعہ ہے اب آپ ترجمہ کیا کریں گے ترجمہ کریں گے پہلے ہم مزافل کا ترجمہ کرتے ہیں نا تو مزافل ہے آپ کا موصوف پلاس صفت کا مجموع ہے نا مضاف ل موسور سبت کا مجموعہ ہے نا موسور سبت کا کریں ار رجل السالحی کا نیک, نیک آدمی نیک آدمی کا بیٹا نیک آدمی کا بیٹا یہی یہ کچھ آپ کو قرآن میں ملے گا اسی طرح کی چیزیں میں نے بتایا کہ جو مزاف لائے ہے نا وہ مرکب توصیفی ہے پورا مرکب جو ہے مرکب اضافی کہلائے گا مضاف اور مضاف لہ کا مجموعہ ٹھیک ارجول رجل سال ہی ہے جس میں ار رجل موصوف ہے ارسال صفت ہے موصوف صفت مل کے مضافی بن رہا ہے مضافی کی جگہ پہ آ رہا ہے اور ابن مضاف ہے اور پورا مرکب جو ہے وہ مرکب اضافی ہی ہے یعنی نیک آدمی کا بیٹا تو پیچیدہ مرکب اضافی کون سا مرکب ناقص ہوتا ہے کون سا مرکب اضافی ہوتا ہے پیچیدہ مرکب اضافی ایسا مرکب اضافی ہوتا ہے جس میں ایک سے زائد مضاف اور مضاف علئے موجود ہوں اچھا جی کثرت و ذکر الموتی کا ترجمہ بھی آپ نے کر دیا ماشاءاللہ کہ موت کی یاد کی کثرت اور یہ بھی پہچان لیا کہ یہ مرفوع ہے ٹھیک ہے کہاں سے پتا چلا مضاف سے تو اب میں آپ کے سامنے کچھ پیچیدہ مرکب اضافی لکھ دیتا ہوں آپ نے بس ترجمہ کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ یہ مرکب اضافی جو ہے پیچیدہ مرکب اضافی یہ مرفو ہے منصوب ہے یا مجرور ہے اوکے جی جی کون پہچانے کا پہلا ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ جی فروح. پہلے کنفرم کریں کہ یہ پیچیدہ مرکب اضافی بن رہا ہے بن رہا ہے نا کیسے اس میں تنوین نہیں ہے مذاف کنفرم اگلا مجرور ہے مزافل ہے کنفرم جو مزافل ہے اس میں بھی لام نہیں ہے تنوین نہیں ہے مذاف اگلا مجرور مزافل ہے, ہے, ہے. ہے. ہے پیچیدہ ملک اضافی بن گیا ٹھیک ہے ترجمہ کریں اینڈ سے شروع کر دیں دین بدلے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لفظ اور دین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے دونوں مانو اس کے ہوتے ہیں یہاں پر ادین سے مراد و سزا ہے یعنی بدلے کے دن کا مالک اور مجھے اگلا سوال جو ہے اس کا جواب دیں کہ یہ پیچیدہ مرکب اضافی مجرور استعمال ہوا ہے تو الحمد رب العلمی ایک مرکب اضافی سادہ الرحمن الرحیم چھوڑ دیں ابھی ذرا مالی کی یوم دین پیچیدہ مرکب اضافی تو اسی طرح کرتے کرتے ان اللہ آپ کو قرآن سمجھ میں آنے لگتے پیچیدہ مرکب اضافی ہے جی پروو کریں مضاف کیسے تنوین بھی نہیں ہے دوسرا مجرور مزافل ہے اب جو مضافل ہے وہ ساتھی مضاف بھی ہے کیوں اس لیے کہ اس پہ بھی الحام نہیں ہے تنوین نہیں ہے اگلا مجرور مضافل ہے پیچیدہ مرکب اضافی ترجمہ کرنا شروع کر دیں اللہ کے کی رسول کی بیٹی ماشاءاللہ اللہ, اللہ کے رسول کی بیٹی کیونکہ آگے جملوں میں یہ چیزیں استعمال ہونی ہے مثلا ایک جملہ پورا ہم بنائیں گے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں ٹھیک ہے نا تو اللہ کے رسول کی بیٹی پورا ایک پیچیدہ مرکب اضافی آپ کا خبر کی جگہ پہ آ جائے گا کہ فاطمہ کے بارے میں آپ خبر دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا تو اس لیے ہم اس کو کہہ رہے ہیں جی نیکسٹ بابو بیتی بےتی بن جی اوکے okay. اور ساتھ ہی مذاف ہے بالکل ٹھیک ہے مضافل ہے آپ کسی کو بتاتے ہیں یار ساکب کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے ٹھیک ہے نا کے گھر کا دروازہ بند ہے تو جملوں میں استعمال ہونے اصل میں پہلے ہم نے جملہ بنا لیا اب ہم مرکبات ناکسا کو جب مکمل کر لیں گے تو پھر جملوں میں لے کے آئیں گے ان شاء اللہ, اللہ اوکے جی کلیئر اچھا ثاقب صاحب بتاتے ہیں پیچیدہ مرکو ذافی اراب کے اعتبار سے کیا ہے مرفو ایکسیڈنٹ اگر یہ منصوب ہوتا تو کیا ہوتا بول دیں نا بابا اور اگر مجرور ہوتا تو بابی ٹھیک ہے اوکے جی ماشاء اللہ جی معاویہ ریڈی تسلی سے جلدی نہیں کرنی بڑے آرام سے پیار سے قدم قدم جی قدم سے قدم سمجھتے ہیں نا کدم کسے کہتے ہیں پاؤں کو ٹھیک ہے پہلا مذاف ہے کیسے مذاف ہے تنوین یہ اصل میں کیا تھا لفظ قدم نہیں تھا تو اس میں تنوین تو آتی نہیں نون ہٹا دیا مسنہ تھا قدم کا مسن قدمانی اس کو جب مضاف بنایا تو ہم نے پڑھا ہے رول مسنا کا نون ہٹ جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ مضاف بن گیا علیم بھی نہیں ہے اور نون بھی نہیں ہے یعنی دو قدم ابن مزاف لہ ہے مجرور ہے اس پہ بھی علیم نہیں ہے تنوین نہیں ہے مضاف تو اگلا مجرور ہونا چاہیے اگلا مجرور کہاں ہے یہ غیر منصرف ہے اور مجرور ہی ہے چھ نبیوں کے ناموں کے علاوہ باقی تمام نبیوں کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ مجرور ہی ہے ترجمہ کریں ہاں آدم کے بیٹے کے دو پاؤں آدم کے بیٹے کے دونوں قدم دو قدم اچھا یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیں یہ یوم کا لفظ جو ہے نا یوم یہ دیکھیں رقم اضافی ہے رقب اضافی ہے نا سادہ کیا ترجمہ قیامت کا دن اور کس حالت میں ہے منسوب شابش یہ <سلام> بس آپ نے پہچان لیا تو آپ کو آ گیا سب کچھ قیامت کا دن یہ جتنے بھی دنوں کے نام ہے نا یہ سب مرکب اضافی میں استعمال ہوتے ہیں جمے کا دن کیا ہوگی اس کی یوم آتی مرفو میں ایسے پڑھوں گا منصوب یوم جم مجرور یو مل تو آپ جب سنتے ہیں من یو مل جم آتی او ذکر اللہ ٹھیک ہے نوی علسلاتی من یومل جم آتی اوکے وہ مجرور استعمال ہوا اچھا اسی طرح جو نمازوں کے نام ہے نا وہ بھی سب مرکب اضافی میں آتے ہیں سلاۃ الفجری سلاۃ الفجری سلاۃ الظہ سلاۃ السری سلات المغربی سلاۃ الشاع تو نمازوں کے نام دنوں کے نام یہ سب مرکب اضافی ہے اوکے تو قدم ابنی آدمہ اور یومل قیامتی دو مرکب اضافی ہیں ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے جائیے آپ نے فرمایا کہ لا ضولو قدم ابنی آدما یومل قیامتی لات جب فیل پڑھ لیں گے نا تو آپ کو پوری حدیث کھل کے سامنے آ جائے گی لا ظولو نہیں ہلیں گے نہیں ہل سکیں گے کیا قدم اپنی آدمہ آدم کے بیٹے کے دونوں پاؤں کب یوم القیامتی قیامت کے دن آپ نے فرمایا آدم کے بیٹے کے دونوں پاؤں ہل نہیں سکیں گے قیامت کے دن حتہ یوس الا یہاں تک کہ اس سے پانچ سوالوں کا جواب نہ لے لیا جائے وہ پانچ سوالات کیا ہیں ٹھیک ہے ان پانچ سوالوں کے لیے ہمیں مرکب اضافی میں ہی ایک اور شیڈ اس کا پڑھنا پڑے گا پھر یہ پانچ سوالات آپ کے سامنے آ جائیں گے پھر میں حدیث انشاءاللہ بالکل واضح کر دوں گا تو الحمدللہ جی سادہ مرکب اضافی سے پیچیدہ مرکب اضافی بن گیا کوئی مشکل نہیں ہے سمپل ہے اگر آپ کو مضاف پہچاننا آ ہے مضاف لہ پہچاننا آ گیا ہے تو پھر آگے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے بس رولز اپلائی کرتے جانا ہے اور عبارت سالو ہوتی جائے گی پورا میتھ ہے یہ ٹھیک ہے جب آپ سولو کر رہے ہوتے ہیں نا تو بڑا مزہ آتا ہے میتھ اسی سٹوڈنٹ کے لیے مشکل ہوتا ہے جسے میتھ نہیں آتا اس کے لیے انتہائی مشکل ہے اور جیسے میتھ آ جائے نا تو اس کے لیے اس سے مزیدار سبجیکٹ کوئی نہیں